آج منگل کا دن گیارہ ستمبر اور سال دو اٹھارہ ہے میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو ظمبش اردو کی آزمائشی نشریات آج کی نشریات میں ہم شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی اور علاقائی خبریں خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی دوستین مراد بلوچ بی ایل ایف کے کمانڈر اختر ندیم بلوچ نے اپنے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر سے جاری کردہ ایک پیغام میں شہدائے جاؤ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اورنگزیب بلوچ اور ساتھیوں کی شہادت مضبوط محرک کی ایک مثال ہے بلوچ نوجوان آزادی کے لیے اپنا خون بہا رہے ہیں جاؤ میں جہاں ریاستی اعلی کار متحرک ہے تو وہاں استاد علی جان اور خیر بخش کے تعلیمات نے سینکڑوں انقلابی سوچ بھی پیدا کیے ہیں جو دشمن کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں مستنگ کے علاقے دشت پیجنٹ کے قریب کار الٹنے سے خاتون اور بچے سمیت سات افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ کردگاپ میں ایک قبائلی تصادم کے نتیجے میں سات افراد زخمی ہوئے ہیں مستنگ میں کوچ کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار باپ اور بیٹا جام بحق اور ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی ہے جبکہ دوسری طرف نوش کی مل میں گاڑی کی ٹکر سے ایک سائیکل سوار ہلاک ہوا ہے بلوچستان میں کینسر کا مرض انتہائی شدت سے پھیلتا جا رہا ہے خوشدار کے تحصیل وڈ میں ایک ہفتے کے دوران خاتون سمیت چار افراد کینسر کے سبب جان کی بازی ہار گئے ہیں جبکہ دیگر علاقوں میں سینکڑوں مریض زندگی اور موت کے کشمکش میں ہیں بلوچستان میں کینسر ہسپتال نہ ہونے اور مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے اموات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے مستقبل اور تعاون کا تعین مشاورت سے کیا جائے گا اور اس منصوبے پر مشاورت پاکستان کی معاشی اور سماجی ترجیحات کے مطابق ہوگی دوسری طرف ماہر معاشیات اور وزیراعظم کے مشیر برائے صنعت و تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ انٹرویو میں ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فی الحال تمام سی پیک منصوبے پر ایک سال کے لیے عمل روک دینا چاہیے لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے جد جہد کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے ملنے جنیوا جا رہے ہیں یاد رہے ماما قدیر بلوچ نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کی تھی بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں کوئلہ کان میں زہریلی گیس بر جانے سے عنایت اللہ نامی ایک کان کن جان بہک ہوا ہے جبکہ دوسری طرف کولو میں باراتیوں کی گاڑی الٹنے سے خواتین اور بچوں سمیت بیس افراد زخمی ہو گئے زخمیوں میں بارہ خواتین اور آٹھ بچے شامل ہیں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق معاملات کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ باغیوں کے زیر قبضہ شامی صوبہ ادلب میں اگر بڑی فوجی کارروائی کی گئی تو اس کا نتیجہ اس صدی کے بدترین انسانی المیہ کی صورت میں نکل سکتا ہے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 نوشکی کے علاقے زرین جنگل سے ایک مسق شدہ لاش برآمد ہوئی ہے جس کی شناخت محمد اسحاق ولد خان محمد کے نام سے ہوئی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے دفتر کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس سے فلسطینی حکام کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے مبصرین کا کہنا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی نے امریکی سربراہی میں اسرائیل سے مذاکراتی عمل میں حصہ بننے سے معذرت کر لی تھی فلسطینی حکومت کے اس فیصلے سے نالا ہو کر امریکی صدر نے واشنگٹن میں قائم پی ایل او کے دفتر کو بند کرنے کا حکم دیا افغان صوبہ کندھار میں فضائی بمباری سے 57 طالبان ہلاک ہو گئے ہیں کندھار پولیس سربراہ حاجر رازق اچگزی نے کہا کہ میوند کے قلعہ شاہمیر اور سرا بغل میں طالبان متعدد چیک پوسٹوں پر حملہ کیا جس کے بعد فضائی کمک روانہ کی گئی بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر منگل نے کہا ہے کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ لاپتہ افراد کا ہے بلوچستان کے مسائل پر جمیت کے ساتھ مل کر منظم جد و جہد کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما الطاف حسین نے مسئلہ بلوچستان اور اس کا تاریخی پس منظر کے موضوع پر تیسرے لیکچر میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ عوام آزادی اور خود مختاری کے ساتھ جینے کا حق مانگ رہے ہیں لیکن ان کی آواز کو فوجی طاقت سے کچلا جا رہا ہے بلوچوں کی آواز کو دبانے کے لیے ڈیت اسکواڈ بنائے گئے ہیں اور کل عدم تنظیموں کو بھی ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بلوچ سیاسی کارکنوں رہنماؤں انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں وکیلوں اور تاجروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو ماورائے عدالت قتل کر کے ان کی مشق شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہیں جبکہ بلوچوں کی اجتماعی قبریں مل رہی ہیں بلوچ نوجوانوں اور بزرگوں کے بعد اب بلوچ خواتین اور بچوں کو بھی لاپتہ اور شہید کیا جا رہا ہے لاپتہ بلوچوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی ہے بلوچوں اور مہاجروں پر ڈھائی جانے والی ریاستی مظالم پر اقوام متحدہ کی خاموشی انتہائی افسوسناک ہے الطاف حسین نے کہا کہ میڈیا بلیک آؤٹ کے سبب بلوچستان میں ہونے والے ریاستی مظالم کے واقعات سامنے نہیں آ رہے ٹاک شوز میں کوئی بات نہیں کی جاتی ہے بلوچستان میں بار بار عوامی مینڈیٹ کا قتل کیا گیا اور پانچ بار گورنر راج نافذ کیا گیا جبکہ بلوچستان کا کوئی وزیر اعلیٰ اپنی مدت پوری نہیں کر سکا ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان پر فوج کے قبضے اور ریاستی مظالم کی وجہ وہاں موجود مادنیات کی دولت ہے اس دولت کو لوٹا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ساز انیس سو اکہتر کے سکوت ڈھاکے سے سبق حاصل کریں اگر پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو بلوچستان پر فوج کشی بند کریں بلوچوں اور مہاجروں کی ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بند کیا جائے پاکستانی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق یوب میں ایف سی کی کاروائی کے نتیجے میں دو سو پینتیس کلو گرام وزنی اکیس بارودی سرنگیں برامد کر لی گئی ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق ایف سی بلوچستان نے آپریشن رد الفساد کے تحت یوب کے پاک افغان سرحدی علاقے کمردین کارز میں کارروائی کرتے ہوئے تیار شدہ اکیس آئی ای ڈیز برامت کر لی ان آئی ای ڈیز کا مجموعی وزن 235 سو کلو گرام بتایا جاتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق یہ دھماکہ مواد محرم الحرام کے جلوسوں کے دوران تخریب کاری کے واقعات میں استعمال کیا جانا تھا <متصفح> <متصفح> پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ کلسوم نواز لندن میں انتقال کر گئیں اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو بیگم کلسوم نواز کے انتقال کی خبر دی گئی جبکہ دونوں شخصیات کی پیرول پر رہائی کا امکان بھی ہے پاکستان میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران فوجی عدالتوں کی طرف سے اٹھائیس لوگوں کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے پاکستانی فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج پیر کے روز مزید مبینہ تیرہ دہشت گردوں کی سزائے موت کی توسیع کر دی ہے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام کاسمی نے شمالی عراق میں کردوں کے ٹھکانوں پر حالیہ ایرانی میزائل حملے سے متعلق کہا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے ملکی سلامتی اور دہشت گردوں کو سبق سکھانے کے لیے کیے گئے انہوں نے کہا کہ سرحد پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت بالخصوص سرحد پر ایرانی سکیورٹی فورسز کی شہادت نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ان ملک دشمن عناصر کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹیں پاسداران انقلاب نے کردوں کو خبردار کیا کہ آئندہ حملے مزید تباہ کن ہوں گے سرد جنگ کے خاتمے کے بعد روس نے مشرقی سائبیریا میں اب تک کی سب سے بڑی جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں جن میں تین لاکھ سے زیادہ فوجی ہزاروں کی تعداد میں ٹینک سینکڑوں جنگی طیارے اور بحری جہاز حصہ لے رہے ہیں یہ جنگی مشقیں جنہیں واسٹاک دو ہزار اٹھارہ کا نام دیا گیا ہے ان میں چین بھی تین ہزار سے زیادہ فوجی بختربند بند گاڑیاں اور جہاز بھیج رہا ہے جبکہ منگولیا کے بھی چند فوجی دستے ان مشقوں میں حصہ لیں گے اتنے بڑے پیمانے پر روس نے آخری مرتبہ سر جنگ کے دور میں سن 1981 میں جنگی مشقیں کی تھیں لیکن واسٹاک لے رہے میں ایک ہفتے جاری رہنے والی یہ مشقیں ایک ایسی وقت کی جا رہی ہیں جب روس اور نیٹو اتحاد کے ملکوں میں شدید کشیدگی پائی جاتی ہے غربی آسٹریلیا میں کان کنوں کا کہنا ہے کہ انہیں ایسی دو چٹانیں ملی ہیں جن میں موجود سونے کی مالیت کا اندازہ لاکھوں ڈالر تک لگایا گیا ہے کینیڈا کی کانکن کمپنی آر این سی منرلز کا کہنا ہے کہ سب سے بڑی چٹان جس کا وزن پچانوے کلو ہے اس میں دو ہزار چار سو اون سے زیادہ سونا ملا ہے کمپنی کے مطابق اس نے کالگورلی کے نزدیک واقع ایک کان سے گزشتہ ہفتے جو سونا نکالا ہے اس کی مالیت ایک کروڑ دس لاکھ امریکی ڈالر کے لگ بھگ ہے آج کی نشریات میں اتنا ہی کچھ آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو کی آزمائشی نشریات